مقام ابراہیم کی دعا طواف سے فارغ ہو کر دو رکعت واجب طواف ادا کرنے کے لیے جب مقام ابراہیم کے پاس جائیں تو یہ آیت مبارکہ پڑھیں وط خدو ام مقام ابراہیم مسلح اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو روایت ثمنفدََ مقام ابراہیم علیہ اللہ والسلام فقرہ و من مقام مقام ابراہیم مسلّا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پاس تشریف لے گئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے